صورت المرسلات کا آغاز ہے سورت المرسلات مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ تھرٹی تھری ہے ایشور مبارکہ میں پچاس آیتیں ہیں دو رکو ہیں مرسلات بھیجی جانے والی چیزوں کو کہتے ہیں ایک تفصیل کے مطابق مرسلات سے مراد ہوائیں ہیں جو بھیجی جاتی ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہ مرسلافا ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل لگاتار بھیجی جاتی ہیں فل آصفاتی اصفا پھر زور سے جھون دینے والی ہوں کی قسم ون ش نش پھر بادلوں کو ابھار کر اٹھانے والی ہاؤں کی قسم ہوا کا ایک نظام ہے سائنسدان یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اب ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی ہوا کا دباؤ کس درجے پر ہے لیکن وہ ہاؤں کے رخ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اور ہوا جب چلتی ہے تو ہواؤں سے کشتیوں اور باہری جہاز کے لیے بھی سہولتیں ہیں خود عوام کے لیے سہولتیں ہیں اور جب ہوائیں بند ہو جاتی ہیں تو بسا اوقات ہوا بند ہونے سے بھی فائدہ ہے کہ اس سے بارشیں برستی ہیں یہ ہواؤں کا نظام اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا ان کی قسم کو یاد کیا گیا فل فاری فر پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو خوب جدا کرنے والے ہیں فل ملک پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی یاد کا علقا کرتے ہیں مومن کے دل میں اللہ کی یاد کو داخل کرتے ہیں عُذْرًا رن اور یہ ساری باتیں حجت مکمل کرنے کے لیے ہیں یا ڈرانے کے لیے ہیں ان نما تو ن تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہوگی فعیدن نوجو متم پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے وہ بے رونق ہو کر جھڑ جائیں گے وہ ادھر سما اور جب آسمانوں میں رکھنے پڑ جائیں گے آسمان جگہ جگہ سے ٹوٹ جائے گا اور پھر گر جائے گا وہ ادھر جیبالصیفت اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے وہ ادھر رس اور جب رسولوں کا وقت آ جائے گا یہاں پر رسولوں کا وقت آ جائے گا اس سے مراد مرادق جب دوسری سرخوں کی جائے گی اور میدان محشر میں سب جمع ہو جائیں گے تو رسول بھی جمع ہوں گے اور وہ اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے آئیے یومن اجلت ان رسولوں کو کس دن کے لیے جمع کیا گیا یہ کس دن کے لیے ٹہرائے گئے لی یوم فصل وہ دن فیصلے کا دن ہوگا فیصلے کے دن کے لیے یوم الفصل اور تو نے کیا جانا کہ فیصلے کا دن کیا ہے قیامت کا ذکر ہے ہر شخص ان آیات کو سنتے ہوئے غور کرے اپنے نامائے اعمال اور اپنا حساب کتاب خود کرے ایک طالب علم پیپر دینے کے بعد وہ خود ہی اندازہ کر لیتا ہے کہ مجھے اتنے نمبر ملیں گے تو ہم نے جو زندگی اب تک گزاری ہے اپنے نمبروں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا حشر اگر اسی حالت میں مر گئے تو کل بروز قیامت کیا ہوگا وئی لوئیں لکینا خرابی ہے بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے علم نکل اولینا کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ کر دیا پہلے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے سمت رحم الآرینہ پھر ہم ان کے پیچھے آنے والوں کو بھی ان کے بعد میں پہنچا دیں گے یعنی جو ابھی ہیں جو آئندہ آئیں گے وہ بھی مر کر وہیں پہنچیں گے کزا لکھنوی مجرمینا اسی طرح ہم معاملہ کریں گے مجرموں کے ساتھ ظالموں گناہ کے ساتھ یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ان کے ساتھ ہوگی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الم نق لم امین کیا ہم نے تمہیں ایک بے وقت پانی سے پیدا نہ کیا پانی کا ایک بے قیمت قطرہ اس سے تمہیں پیدا کیا فج اللہ فی قورمکین پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھ دیا ماں کے پیٹ میں الا قدر معلوم ایک مقررہ وقت تک عام طور پر نو مہینے فقدر نا بس ہم نے اس کی شکل و صورت اور اس کی تقدیر کو مقرر کیا یہاں تک کہ جب روح ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ پوچھتا ہے اے مالک مولا اس کی کتنے سانس لکھوں اس کی کتنی روزی لکھوں اس کی موت کہاں واقع ہوگی سب پہلے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے نہ تو ایک سانس زیادہ لے سکتا ہے نہ کم جس مقام پر جس دن موت لکھی ہے اس دن ضرور آئے گی جو روزی لکھ دی گئی نہ ایک لکما یا ایک روپیہ وہ نہ زیادہ حاصل کر سکے گا نہ کم فن عمل قادر بس ہم کتنے اچھے قادر ہیں کہ جو چاہیں مقرر کریں یوم بربادی ہے خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں الم نہ جال اور کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والا نہ بنایا کہ زمین میں جو بھی چیز رکھی جائے وہ اسٹور ہو جاتی ہے پانی کو دیکھیں تو پانی بھی جمع رہتا ہے معدنیات اسی طرح تیل پیٹرول گیس پھر مردے اسی طرح بیج ڈالے جائیں تو بیج بھی زمین اپنے اندر لے کر اس کو ضائع نہیں کرتی بلکہ پودا اگا دیتی ہے آہ یا اوتن زمین پر کچھ زندہ جمع ہیں اور کچھ مردہ ہیں زمین کے اوپر زندہ ہیں یا زمین کے نیچے مردہ ہے وجا جعلنا فیحا روا سیا شام خاتن اور ہم نے اس زمین میں اونچے اونچے لنگر کر دیے روا لنگر شام اونچے اونچے یعنی پہاڑ جو زمین کے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں وہ ما کم اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا جو پہاڑوں سے بھی نکلتا ہے چشموں کی صورت میں پھر وہ چشمے آبشار بنتی ہیں کسی طرح برف جب پگلتی ہے تو اس سے بھی پانی تمہیں ملتا ہے بارشوں سے جو پانی جمع ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہے کوئی لوئیں یو آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے ان توقو الا ماں کن تم بھی چلو اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے وہ جہنم جس کا تم مذاق اڑاتے تھے جس عذاب کو تم حقیر سمجھتے تھے چلو اس عذاب کی طرف ان طلق ثلاث شعب چلو اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں جب کافر میدان قیامت میں موجود ہوں گے تو جہنم کا دھواں انہیں گھیر لے گا تین اطراف سے وہ گھیر لے گا لیکن اس دھوئیں کا سایہ نہیں پڑے گا یعنی جو سورج کی گرمی ہے اس گرمی سے یہ دھواں روکنے والا نہیں ہوگا کل بروز قیامت کافروں کو جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف اپنی جگہ جاری ہوگی یہ دھواں تو ان پر گھبراہٹ کے لیے مسلط کیا جائے گا جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس پر گھبراہٹ تاری ہوتی ہے تو جب وہ اکیلا ہوگا اپنے آپ کو اکیلا سمجھے گا اور تکالیف میں ہوگا تو یہ خیال کرے گا کہ میدان معاشر میں میں ہی تکلیف اٹھا رہا ہوں کیونکہ دوسرے کو دیکھ کر دوسرا بھی تکلیف میں ہے اپنی تکلیف آسان محسوس ہوتی ہے لا وہ دھواں کوئی سایہ نہیں دے گا ولا یغنی مین اللہ بھی اور وہ دھواں شولوں سے نہیں بچا سکے گا جہنم کے شولے اس شخص کو پکڑ لیں گے انمی بھی شرا رین کل قسر بے شک وہ جہنم ایسی چنگاریاں اڑا رہی ہوگی جہانم کی چنگاریاں ایسی اڑ رہی ہوں گی جیسے بڑے بڑے محل کا ان تم سفر گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں زرد اونٹ ہیں ایسے بڑے بڑے اس کے انگارے ہوں گے وہی لوئیں یوم قیامت کے دن تباہی ہوگی آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے ہا یوم یہ آج کا دن وہ دن ہے کہ وہ کلام نہ کر سکیں گے بول نہ سکیں گے حیرت دہشت خوف کی وجہ سے زبانیں بند ہو جائیں گے والا یو غن الحم فیا رونا اور انہیں بولنے کی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر کر سکیں یا بہانہ پیش کر سکیں اس کی اجازت نہ ہوگی فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے وئی نوئی یوم آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے ہادا یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے جماناک والاولین ہم نے تمہیں جمع کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا کل بروز قیامت فرمایا جائے گا آج ہم نے سب کو جمع کر دیا ہے فائن کا نقم کئی پھر اگر تمہارے پاس کوئی مکر ہے فریب ہے فقی تو کرو میرے خلاف دنیا کے اندر تو ساری زندگی مکر و فریب کرتے رہے باتیں بناتے رہے اب کل بروز قیامت اگر کوئی طاقت ہے تو کرو کسی مجرم میں بولنے کی طاقت نہ ہوگی وئی لوئیں یومک زبین آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اب یہ فرمایا گیا کہ بولنے کی طاقت نہ ہوگی اس کو سمجھ لیجیے کہ ابتدا کے اندر یہ بولیں گے اور ابتدا میں یہ کہیں گے کہ مالک و مولا ہم تو اتنے نیک تھے کہ کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا اپنے گناہوں کا انکار کریں گے پھر ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے کہ جسم کے اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے تو جب جسم کے آزا گواہی دیں گے تو ان پر اس قدر افسوس جاری ہوگا کہ پھر ان کی زبانیں کھلنے کے قابل نہ رہیں گے